بس اللہ و رحمۃ اللہ و علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح باقی تمام کے براد برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دف کتاب دعوشریف میں درس نمبر 686 سو تین چھ شروع سے ابھی تک کے درست سے دعوت شریف کی اور تین سو اٹھائیس اولاد فتح کی اولاد فتح نے ہم لوگ اسمال اس مقندرسہ اس میں اعظم نمبر اکیس یا عالم کے لغوی معنی اور توجیحات میں ہیں اس سلسلے میں جو ہم نے اچھا ایک کتاب تقریباً دوسری کتاب جو ہے کتاب راغب سے کچھ رائس پیش کر رہے تھے اس میں آخری حصہ رہ کیا تھا اس میں ہم نے علم کی مختلف قسمیں کے ایک قسم بھرماتے ہیں علم کے ایک قسم کو علم لدونی کہا جاتا ہے یہاں سائش کی طرف سے ہاں لدنی یعنی اللہ کی طرف سے عنایت ہونے والے ایک خاص علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں تو اس علم کی تفصیل میں بعض علماء نے کہا کہ اس سے ایک خاص علم مراد ہے جس پر انسان اس خود واقف نہیں ہو سکتا اس علم پر جو انسان اپنے اس خود منت یعنی کلاس مدرسہ مکتب پڑھ کے ہاں جی جامعات پڑھ کے وہاں سے اس علم پہ جو ہے واقف نہیں ہو سکتا یہ علم نہیں جان سکتا اور جب تک اللہ تعالیٰ اس پر واقعیت نہ فرمائے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو یہ علم نہ دے اور اپنے آپ جو اس علم کو سیکھ کے حاصل نہیں کر سکتا لوگ اسے قابل انکار سمجھتے ہیں یقین اس علم سے لوگ چونکہ جو ہمارے محسوس میں نہیں ہیں تو قابل انکار سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم اسی قسم کا تھا ہاں چنانچہ جو ہے اللہ نے فرمایا وہ علامہ ہو ملدالعلمٰ علّنہ ملدالعلم جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا یہ سرکاف کیا نمبر جو ہے سکسٹی فائیو ایچ پنسٹھ تو کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلے ہاں جی تو جب تک جو ہے انہوں نے حضرت خضر نے ان واقعات کی حقیقت سے موسیٰ علیہ السلام کو باخبر نہیں کر دیا حضرت موسیٰ جو ہے ان باتوں کا انکاری کرتے رہے تو چونکہ جو ہے ایک ہر چیز کے ظاہر ہوتے ہیں ایک باطین ہوتے ہیں وہ باطین جو ہے وہی وہ جانتے ہیں جس کو اللہ نے باطن کہہ لوں باخر ہم نے ظاہر کا علم جیسے شریعت کا ایک ظاہری حکم ہے اور ایک باطینی حکم ہے ہاں جی خاص کر آپ نے ایک آدمی دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھیں تو آپ سوچے یار یہ خام ہو ہاں بیٹھ کے کی کیوں نماز پڑھیں غلط کر رہے ہیں لیکن جب آپ نے اب اس چیز کا علم ہو جائے کہ یار یہ تو بیمار تھا بیٹھ کے کھڑے ہو کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو شریعت جو بولتے ہیں معذور ہے تو اسی طرح جو ہے ایک حقائق سے علم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں ہاں جی اپنے لطف کا خاص ہے جس سے سب لوگ آغانی ہوتے ہیں اللہ جس کو آل سمجھتے ہیں وہی کو دے دیتے ہیں تیسرا جو ہے اس عنوان سے جو ہے اس اسم کی توضیح اللہ علیم فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے اس میں تو شکنی ہے اس لیے وہ علیم ہے یعنی اللہ علیم ہے کیونکہ اس کو ہر شے کا علم ہے یعنی ہر شے کا جاننے والا اس کائنات میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی ہے سمندر کے تہ میں ایک بڑے پتھر کے اندر ہو تب بھی اللہ کو اس کا علم ہے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز سمندر کے تہ میں ہاں ایک بڑے پتھر کے نیچے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اس پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کے علمی احاطے سے خارج نے لا یا از ون علمقال اللہ ارض والا علام قرآر باقی قریب قریب مفہوم آیا تھے زمین اور آسمان میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذرہ یعنی وہ چیز جو, جو ہے انسان اپنی طبیعی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے بلکہ آج کے جو جدید وسائل سے دیکھ سکے ایسی ایک چیز سے یعنی جو دیکھنا ہی اس کو مشکل ہو جاتا ہے نارمل آنکھوں سے چیزوں کو ذرا کہتے ہیں اللہ ہیں وہ بھی آنکھوں سے مخفی نہیں ہے. اس ذات پاک کے احاط علمی سے کوئی شیخ خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا مخفی نہیں ہاں جی یہ توضیح جو ہے منداخی نے اس کے اصل عبادت کی توضیع میں لکھا ہے شرح یہ توضیح شرح اوراد ہتھیا آگے تعلیف انسری کا صفر نمبر ایک سو تین پہ عمومے کا اللہ تعالی علیم ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا اس کے علم ہے اس پوری کائنات میں جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز سمندر کے تہ میں ایک پتھر کے نیچے ہو تو بھی وہ بھی اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں اللہ تبرک تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے کتاب نمبر چار جو ہے علیم وہ ذات جو تمام امور مخی عمور مخی اور وہ اثرہ جو مخلقات عالم ان کو درک نہیں کرتا اور نہیں جانتا اللہ العلیم ان سب کا جاننے والا ہے تمام جزیات یعنی معلومات کہ ان کے حد کہ ان کے حدوث و وجود تمام مجاد کے یعنی حدوس یعنی وجود جو ہے وجود میں و وجود سے پہلے ان, ان کے وجود میں آنے سے پہلے اور وجود کے بعد وجود معنی کے بعد بھی علم رکھنے والا ذات پاک اللہ کے ذات ہر چیز کے علم وجود میں سے پہلے بھی اللہ خوش اس کے علم ہے کہ اس چیز میں وجود میں ہے اور اس کے علم موجود وجود معنی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کوشش کر یہ چیز فلاں چیز ہے فلاں جگہ پر ہے فلاں حالت میں ہے اور ہاں? کب تک رہے گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے تو العلم العلیم جو کیا یہ العالم کا مبالغہ ہے العالم آلیم عالم عالم اسفائل کا سکھائے جاننے والا سادہ اسفائل یعنی العلیم فرماتے ہیں العالم کا مبالغہ ہے یعنی علیم کے جاننے والے کے موقع میں زیادہ جاننے کو بڑھا چڑھا کے جاننے کو خوب جاننے کو سب سے زیادہ جاننے کو یہ مانا جاتا ہے تو تمام معلومات اللہ ہی کی طرف سے ہے جس کا اناج میں جتنے بھی موجود کے بعد ہم انسانوں کے پاس جتنے معلومات ہیں فرشتوں کے پاس ہے جنات کے پاس ہے جس جس معلوم کے پاس جو کچھ علم ہے وہ سب حق میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اس لیے جو ہے وہ اللہ علیم ہے تمام معلومات اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس کائنات میں جو بھی معلومات خواہ فرشتوں کے کے معلومات یا جنات کے یا انسانوں کے سبھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی سے ہے یاد خلا علم الحدن علم حسفان ہو ہاں کسی کے پاس جو ہے اپنا کوئی علم نہیں نہیں کوئی علم کسی کے لیے بھی مگر جو کچھ ہے جس کسی کے پاس اللہ منہ ہو جس کس کے پاس جس مقدار میں بھی خواہ کم زیادہ علم ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اسی کا عطا کردہ اسی نے عطے کیا کسی کے پاس کوئی علم نہیں مگر جو کچھ ہے سب اسی ذات اقدس کی جانب سے ہے جانب سے اور اسی کے تعلیم اور عطا سے ہے اسی اللہ نے جس کو تعلیم دیا جس کو عطا کیا جس کا سینہ کھولا وہی جانتے جی کسی پر واحد کے ذریعہ سے کسی پر اہلام کی ذرا کسی پر جو ہے مختلف مطلب علقات کے ذرع سے کسی کو کے ذریعے سے اللہ نے علم سے نوازا یہ مطالب جو ہیں اچھا کتاب مصباح حکہ کے سوا نمبر چار سو اکتیس سے اصل کتاب عربی میں ہے وہاں سے میں نے تھوڑا سا ترجمہ بامورہ تجمہ سے اختصار اور تصرف کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے جو اس عظیم جو ہے اسم کے بہت بڑی جو ہے اس کے اوصاف ہیں اس کے فضائل ہیں اور مزید فرماتے ہیں کتاب خصوصیات اسما الحسنہ نامی کتاب میں جو اردو میں اس میں اسما الحسنہ كی پوری ایک تفصیلی بحث کیا ہے اسند والجم سے اس میں آپ فرماتے ہیں لفظ العلیم جو ہے یہ بہت زیادہ جاننے والا سب سے زیادہ جاننے والا یہ محفوظ مانا رکھتا ہے مبالغہ کا شگا ہے یہ مادہ علم سے مبالغہ کا شگائے آپ بھی فرماتے ہیں مادہ علم سے مبالغہ کا شگائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات علم کی منتحا ہے مبالک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ذات علم کی منتہا ہے وہی علم کا مزدر و ماخذ ہے تمام علوم کا مزدر و ماخذ اسی ذات سے جس کے پاس جو کچھ ہے مخوف کے پاس خواہ کے بعد۔ انسانوں کی جنات کے بعد جس موجود کے بعد جو کچھ علوم ہے ان سب کا منبع اور مصدر اللہ ہی کا اور اسی پاک ذات کا عطا کردہ وہ عالم و غیب ہے غیب و شہادت ہے ہاں غیب کو بھی شعلم ہیں ماورائے طبیعت کا بھی اور اس عالم ناسود کا اور ہماری اس دنیا کا بھی انسانوں کو جس قدر علوم حاصل ہوئے ہیں آج بھی اس دنیا میں وہ اللہ تعالی ہی کے عطا کردہ ہے علوم کی بنیادی تقسیم پر ہیں اس طرح کی کچھ علوم کا ماخذ وہی الہی۔ ہے ہاں یہی علوم اعلیٰ و عرفہ ہے خوش علوم کا ماخذ وہی الہی ہے پہرستوں کے ذرع سے انسان و تک پہنچا سے پہنچا تو یہی علوم اعلیٰ و عرفۂ علم ہے جو وہی کے ذرعہ سے انسانوں پہنچے اور شیک شبہ اور وہاں سے بالا تل جیسے قرآن پاک جو ہے وہی الہی سے ہم تک پہنچا اور یہ لار وفی ڈال کر کتاب و لار اس کے طالف بائے اس میں لسیم تما ناز تک اس کے اندر جو یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس بات پر بھی ہمیں یقین رکھنا و ایمان رہنا واجب ہے پھر اس کے اندر جتنے مطالف اور ماریف ان سب یہ سب بھی برحق ہے حق ہے سچ ہے حق ہے حقیقت میں مبنی اس بات پر بھی ایمان رہنا پر واجب ہے کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور حق حقیقت میں مبنی کوئی حق, ممنی کو اس کتاب اس کا میں نہ ہے اور نہ تصور کر سکتا ہے <سؤال> تو لہذا جو ہے یہاں بنیادی تقسیم کو اس کا تقسیم ہے کہ بنیاد تقسیم اس طرح کی کچھ علوم کا ماخذ وہی اللہ ہی ہے یہی علوم اعلیٰ و عرفہ ہیں سب سے تمام علوم سے اور شکر و شبہ اور وہ و گمان سے بالتر ہے باقی جتنے علوم میں سب جو انسان انہی جو ہے انہیں صلاحیتوں کی مدد سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کر ہے۔ اللہ نے اس کو جو جو صلاحیتیں دیا جی اسی کی مدد سے انسان حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرتے ہیں جس سے جبلت فطرت فطرت یا طبع حواس مشاہدہ ویژدان عقل شعور اور قلب و ضمیر وغیرہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ تمام وسائل اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں جن سے ہم علوم کو جانتے ہیں وسیلہ علم تک جانے کا علوم جانی بلکہ ان صلاحیتوں کا استعمال بھی انہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے ان تمام جو علم کے جو ہے آلات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ چاہ وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہم استعمال کر سکتے ان سے فیس لے سکتے ہیں اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دینی و دنیاوی علوم کا مامبہ و سرچسمہ اسی علی مخبیر ذات کا ہے ہاں یہ تمام علوم جو ہے ہاں جی و سرچسمہ چشمہ اسی علیم و ذات اقدس کا ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ذرا جو اسی نے فرمایا ہے ارشد بطر اللہ الخل و المرسرف عید نمبر جو ہے چوون اللہ فرماتے ہیں لوگ آغار ہو خلق اور امر سب اللہ ہی کے حال میں ہاں جی اللہ الخلق ومر یعنی خلق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے جس کے لیے مادے کی ضرورت ہے جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور امر بھی اسی کا ہے وہ معلومات جسے مادے کے بغیر صرف حکم کن سے پیدا کیا ان کو ہاں جی مادے کے بغیر ان کو جوہر کہتے ہیں جوہر جیسے ملائک وارواہ جو ہے اب علوم کا تعلق جیسا کہ کی عرض کیا گیا یا علم میں ہاں جی علم حلق سے ہوگا یا علم عمل سے ہوگا علم جو انسان کو جو علم حاصل ہوا یا خلق سے ہوگا یا امر سے ہوگا ہر دو اقسام کے مزدور و منبع اسی کے ذات اندر سے خلق سے ہوگا یا یعنی نوازتے ہمیں جو تعلیم تربیت اس شاگرد کے در سے جو تعلیم ہم کو دے وہ خلق ہے اور جو امر سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے امرکن بھیکن سے اللہ جس کو نوازنا چاہیے نواز دیتے ہیں اور ہر دو علوم انسانوں کو عطا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرفان حاصل کیا جائے اللہ تعالی کی عرفان حاصل کیا جائے نہ اللہ کی کا ماہ کو معرفت حاصل کیا جائے انسان جائے لیکن اگر کچھ گمراہ و غافل انسان اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں سے ہاں جی یہ کام نہیں لے رہے ہیں اور اپنے علم کو صرف دنیا کے سطحت تک محدود کیے ہوئے ہیں تو یہ محض جو ان کی جہالت اور نادانی ہے اس غافلت اور گمراہی کے سنگین نتائج آخرت میں سامنے آ رہیں گے اور شدید پشمان ہو گئے یہ انسان جائے جیسا کہ آغاز میں بیان کیا گیا العلیم و مبالغۂ کا سگار جس کا مطلب ہے کہ تمام اشیاء اور امور کا کامل علم تمام حقائق کا علمی ملق تمام کلیات و جدیات کا مکمل علم ظاہر و باطین کا علم ارض و سما کا علم غیب و شہود کا علم ماضی و مصابل کا علم صرف اللہ تبار و تعالیٰ کے پاس ہے ہاں اس کے مطلب یہ کہ العلیم کا علم تو ملق اور کامل ہے یعنی اس کے لئے کوئی حد و حدود و نہیں ہے باقی ہر ایک کا علم اضافی اور ناقص سے ایک محدودیت رکھتے ہیں حد رکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ العلیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری باطنی پوشیدہ اعلانیہ زرعی ممکن ناممکن علم الوی علم صفلی ماضی ہاں جی، حال مستل تمام کو شامل ہے اس کے علم اللہ تعالیٰ سے عظیم ذات سے اللہ رب العزاد سے کوئی بھی مغفی نہیں ہے کوئی چیز مافی نہیں ہے سب اس ذات اعداد کے علم میں اس کے علمی احاطے میں تو یہ اللہ تعالیٰ اسم علیم کے حوالے سے جو ہے غلط والوں نے جو بحث کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا بقیہ باس انشاءاللہ آنے والے دس میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے